جہاں سے سفیان صاحب نے ختم کیا وہیں سے بندہ شروع کرتا یہ بھی ساقی نامہ ہے اور جو اس سے زیادہ تازہ ہے تیری نگاہ تصرف تصرف تری نگاہ تصورف نہیں کہہ رہا ہوں تصرف تیری نگاہ تصرف کا باب ہے ساخی تیری نگاہ تصرف کا باب ہے ساقی, تری نگاہ تصرف کا باب ہے ساقی تیری نگاہ تصرف کباب ساکی میری حیات میں جو انقلاب ہے ساکی تیری نگاہ تصرف کباب ساکی میری حیات میں جو انقلاب ساکی میری حیات میں جو انقلاب ہے ساکی اور تیرا خمار اترتا نہیں ہے پیش تیغ تیرا خمار اترتا نہیں ہے پیش تیغ تیری شراب حقیقی شراب ہے ساقی تیرا خمار اترتا نہیں ہے پیشے تیغ تیری شراب حقیقی شراب ہے ساقی تری شراب حقیقی شراب ہے ساقی اس شراب میں اور دنیا کی شراب میں بہت فرق ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ شراب ہے دنیا کی شراب تو تھوڑی سی ترشی کو ہی چکھا دے تو اس سے نشہ اتر جاتا ہے اور دنیا کی شراب دنیا اور متاثر لگتی ہے شمیم بھائی فرما رہے ہیں اور متاث لگتی ہے پیشاب آتا ہے اور بہن اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا اور اور ملغوزات بکتا ہے بکواسات بکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شراب اتری ہوئی پیتا ہے اس کے منہ سے ملفوظات نکلتے ہیں وہ ملغوزات اور بکواسات نہیں کرتا بلکہ مغل لذات نہیں بکتا بلکہ ملفوظات اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ جاری فرماتے حیرت نے فرمایا میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہے حضرت والا دامدور خاتم اللہ کا شعر ہے اور میں میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہے اور جو دوسری طرف والے ہیں ان کا بھی حال سن لیجیے قطر اکثر سناتا ہوں کہ پی کے مدہوش پڑا تھا کوئی میخار جو کل پی کے مدہوش پڑا تھا کوئی میں خار جو کل جب چلی سرد ہوائیں تو وہ تھوڑا سا ہلا جب چلیے ہمارے شمیم بھائی کی متاثر یاد ہے جب چلی سرد ہوائیں تو وہ تھوڑا سا ہلا ایک کتے نے جو پیشاب کیا تو بولا ساخیا اور پلا اور پلا اور پلا پی کے مدھوج پڑا تھا کوئی میں خار جکل جب چلی سرد ہوائیں تو وہ تھوڑا سا ہلا ایک کتے نے جو پیشاب کیا تو بولا ساقیا اور پلا اور پلا اور پلا خمار اترتا نہیں ہے پیشے تیر تیری شراب حقیقی شراب ہے ساقی اور صدا بہار ہے دنیا میں اولیاء کا چمن صدا بہار ہے دنیا میں اولیاء کا چمن اور اس چمن میں تو کے گلاب ہے ساقی سدا بہار ہے دنیا میں اولیا کا چمن سدا بہار ہے دنیا میں اولیا کا چمن اور اس چمن میں تورش کے گلاب ہے ساخی سدا بہار ہے دنیا میں اولیا کا چمن اور اس چمن میں ترش کے گلاب ہے ساخی اور اس چمن میں ترش کے گلاب ہے ساخی سدا بہار ہے دنیا میں اولیا کا چمن اور اس چمن میں تورش کے گلاب ہے ساخی اور توڑ لیتا ہے پہلی نظر میں میں محکش کو تو تاڑ لیتا ہے پہلی نظر میں محکش کو یہ بہت خاص طور سے یہ لفظ لایا گیا ہے تو تاڑ لیتا ہے پہلی نظر میں محکش کو تری نگاہ مثال اوقاب ہے ساخی توڑ لیتا ہے پہلی نظر میں محکش کو تیری نگاہ مثال اوقاب ہے ساقی تیری نگاہ مثالے اوقاب ہے ساخی اور تیری نگاہ مثال اوقاب ہے ساخی اور زمانہ کہتا ہے اختر تجھے تعجب ہے زمانہ کہتا ہے اختر تجھے تعجب ہے تیری چمک سے خجل آفتاب ہے ساقی زمانہ کہتا ہے اختر تجھے تعجب ہے تیری چمک سے خجل آفتاب ہے ساخی زمانہ کہتا ہے اختر تجھے تعجب ہے اختر کا مطلب ستارہ زمانہ کہتا ہے اختر تجھے تعجب ہے تیری چمک سے خجل آفتاب ہے ساخی تری چمک سے خجل آفتاب ہے ساخی خجل مانے شرمندہ خجل مارے شرمندہ تیری نگاہ زمانہ کہتا ہے اختر تجھے تعجب ہے تیری چمک سے خجل آفتاب ہے ساخی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 تیری شراب مگر لاجواب ہے ساقی اور تیرے تیری شراب یہ مانا اور بھی میں خانے ہیں زمانے میں تیری شراب مگر لاجواب ہے ساقی اور تیرے حضور میں جینا تیرے حضور میں دنیا ہے رش کے خلد برین تیرے حضور میں دنیا ہے رش کے خلد بری تیرے فراق میں جینا عذاب ہے ساخی تیرے حضور میں دنیا ہے رش کے خلدے بری اور تیرے فراق میں جینا عذاب ہے ساقی تیرے فراق میں جینا عذاب ہے ساقی اور شراب عشق حقیقی سے کھل گیا عقدہ شراب عشق حقیقی سے کھل گیا اقدا شراب عشق مجازی سراب ہے ساقی شراب ہے اور سراب ہے سراب کا مطلب دھوکا ہے شراب عشق حقیقی سے کھل گیا خدا شراب عشق مجازی شراب ہے ساخی شراب عشق مجازی شراب ہے ساقی اور حیات پاتے ہیں عشق مجاز کے مارے حیات پاتے ہیں عشق مجاز کے مارے کہ تیرا رشک مسیحا خطاب ہے ساقی حیات پاتے ہیں عشق مجاز کے مارے کہ تیرا رشک مسیحا خطاب ہے ساقی۔ اور نہ کیوں ہوں خوشبو سے تیری حنود بھی مسلم ہندو کی جمع حنود نہ کیوں ہوں خوشبو سے تیری حنوت بھی مسلم کہ تیرا عشق مثال کباب ہے ساقی نہ کیوں ہوں خوشبو سے تیری حنود بھی مسلم ہائے حضرت والا نے فرمایا ایک دفعہ کہ ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں حضرت والا کے شعر ہے فرمایا، ہائے جس دل نے پیا خونِ تمنا برسوں اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے اور اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے نہ کیوں ہو خوشبو سے تیری حنود بھی مسلم کہ تیرا عشق مثالِ کباب ہے ساقی اور وہاں پہ جام لائے نہ جائیں کیوں دن رات دیکھیے گا شیر وہاں پہ جام لائے نہ جائے کیوں دن رات جہاں بے حساب ہے ساخی وہاں پہ جام لائے نہ جائیں کیوں دن رات کے پیداوار جہاں بے حساب ہے ساخی کے پیداوار جہاں بے حساب ہے ساخی وہاں پہ جام لائے نہ جائیں کیوں دن رات کے پیداوار جہاں بے حساب ہے ساخی اور تو اپنی پیری کے صدقے بچا ہمارا شباب تو اپنی پیری کے صدقے بچا ہمارا شباب کہ تیری پیری کے صدقے شباب ہے ساقی تو اپنی پیری کے صدقے دونوں صدقوں کے معنی میں فرق ہے تو اپنی پیری کے صدقے بچا ہمارا شباب کہ تیری پیری کے صدقے شباب ہے ساقی. تو توڑ لیتا ہے پہلی نظر میں محکش کو تیری نگاہ مثال عقاب ہے ساقی اور زمانہ کہتا ہے اختر تجھے تعجب ہے تیری چمک سے خجل آفتاب ہے ساقی یہ معنی اور بھی میں خانے ہیں زمانے میں تیری شراب مگر لاجواب ہے ساقی تیری شراب مگر لاجواب ہے ساقی